الحمدللہ رب رب العلمین والسلام سلاۃ سید المرسلین اما بعد ایک بھائی اپنے سوال میں لکھتے ہیں کہ آپ نے معراج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ اللاط والسلام نے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا ہاں اللہ رب العزت کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے اور دلیل کے طور پہ آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کی ہے جس میں ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ اللاۃُ السلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے شاد فرمایا تھا نورا الحو کہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث پیش کر کے نبی علیہ اللاط واللام کے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا انکار کیا ہے اور وہ حدیث آپ نے چھوڑ دی ہے جو اس کے فوراً بعد مسلم شریف میں موجود ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ ابو در رضی اللہ ترن و کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا تھا رعی تو نورن میں نے ایک نور دیکھا ہے تو سوال کرنے والے بائی کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ اللاط والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ جو حدیث بھائی نے پیش کی ہے اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ نبی علیہ السلاطلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے شاعت فرمایا رعی تو نوراً میں نے ایک نور دیکھا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہاں اسے دیکھا ہے تو آپ نے تو کہا ہے کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے اور اس نور کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جو اس کے بعد ہے اس حدیث میں نبی علیہ اللاط و السلام نے شاد فرماتے ہیں کہ حجاب ہو نور اللہ رب العزت کا جو حجاب ہے اللہ رب العزت کے کا جو حجاب ہے وہ نور ہے تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے اس نور کو دیکھا ہے اس میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے اور پھر نبی علیہ اللاۃُ السلام کی کسی حدیث میں اگر کوئی ابہام ہو کوئی اجمال ہو تو اس کو آپ کی دیگر احادیث کے ذریعے حل کر لینا چاہیے چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعلنہ فرماتی ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری رحمہ اللہ روید کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاطلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ ہے جناب عائشہ رضی اللہ تلنہ کے الفاظ کا مفہوم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا تھا رب ارینی اندر کہ اے مر رب میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تم میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح بات یہی ہے کہ نبی علیہ اللاطلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ترانا ایک حدیث وید کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دل کے ساتھ یعنی کہ خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا تھا لیکن بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہو تو ایسا ثابت نہیں ہے البتہ روزے قیامت اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو جنتیوں کو اس بات کا موقع دیں گے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں اور یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی اور ان پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ ہوئیں یومۂ دن الہ الربیٰ نادرا اس دن کئی چہرے تر تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے ایک اور میں کہ لِلین احسن الحسن و زیادہ